کنویں سے کوئی مرا ہوا جانور نکلا تو اس کا حکم بیان کیا جائے گا ابھی تو جس وقت سے وہ جانور نکلا اس کے گرنے کا مرنے کا وقت معلوم ہے کہ پانچ دن سے ایسا ہو رہا ہے چھ دن سے ایسا ہو رہا ہے سات دن سے ایسا ہو رہا ہے اگر معلوم ہے تو اتنے دن کی نماز ہے، سب دہرائی جائیں گی اور جو اس دوران کپڑے دھوئے تھے وہ سب کے سب دوبارہ پاک کیے جائیں گے اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں تو جب دیکھا اس وقت سے یہ حکم لگے گا کہ اب اگر کسی نے رضو کیا غسل کیا اس کا نہ رضو ہوگا نہ غسل ہوگا اور جو نماز پڑھی وہ بھی نہیں ہوگی جو کپڑے تھے وہ بھی پاک نہ ہوئے کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نہ پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل اس وضو اور غسل سے جتنی نمازیں پڑھی سب کو پھیرے دوبارہ ادا کریں کہ وہ نمازیں نہ ہوئیں کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے یونہ اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریق سے کسی اور ذریعے سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑے اور بدن کا پاک کرنا بھی ضروری ہے اور ان سے جو نمازیں پڑیں ان کا پھرنا فرض ہے یہ تو صورت میں تھا کہ جب گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے اگر گرنے مرنے کا وقت معلوم نہیں تو جس وقت دیکھا گیا اس وقت سے نجس قرار پائے گا اس وقت سے حکم دیا جائے گا کہ اب یہ ناپاک ہو چکا ہے اب جو اس سے وضو کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا غسل کرے گا غسل نہیں ہوگا کپڑے دھوئے گا کپڑے پاک نہیں مانے گا اگرچہ پھولا پھٹا ہو یعنی وہ جانور جو گرا ہوا وہ پھول کر پھٹ چکا اس کے ذرات بکھرے پڑے پانی میں تو اسی وقت سے اس کو نجس قرار دیا جائے گا اس سے قبل پانی کو نجس نہیں کہہ سکتا اور پہلے جو وضو کیا یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے اس میں کوئی حرج نہیں تی یعنی آسانی کے واسطے آسانی کے لیے اسی پر عمل ہے یہ جو دوسرا قول ہے آسانی کے لیے بزرگوں نے اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ دیکھیں جانور پھول بھی چکا ہے پھٹ بھی چکا ہے اس کے آدھا بکھر بھی چکے ہیں تو یہ بات تو آتی ہے کہ یار اس کو پھولنے پھٹنے میں کچھ تو ٹائم لگا ہوگا ایسے تو نہیں گرا اور پھٹ گیا اور مر گیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا لیکن چونکہ تہارت کے معاملات میں شریعت متحرہ کی جانب سے بہت ہی آسانیاں ہمیں دی گئی ہے. جیسے کہ وہ کیچڑ کا مسئلہ پچھلے دنوں گزرا بارش کے پانی کا مسئلہ گزرا ندی نالی کے پانی کا مسئلہ گزرا گڑھوں کے پانی کا مسئلہ گزرا اس میں کتنی آسانیاں ہمارے لیے تو یہاں بھی شریعت متحرہ کے جانب سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کے گرنے کا مرنے کا وقت معلوم نہیں تو جب سے دیکھا اس وقت سے پانی کو نجی قرار دیا جائے گا تیسرین یعنی آسانی کے لیے اسی بات پر عمل ہے یہ آپ دیکھتے ہیں سائڈ میں لکھا ہوا ہندیا تو ہندیا سے مراد فتح عالم گیری جہاں جہاں ہندیا یہاں لکھا ہو تو اس سے مراد فتح عالمگیری فتح عالمگی کا دوسرا نام فتح ہندیا بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہند کے علماء نے اس کو مرتب کیا تھا پاکستان نے ہندوستان جب ایک ہی تھا ابھی جھوٹے کا بیان ہوگا یعنی کس کا جھوٹا پاک کس کا جھوٹا نا پاک تو آدمی چاہے جم ہو اس پر غزل فرد ہو یا ہیز و نفاس والی عورت ان سب کا جھوٹا پاک ہے پیچھے مسئلہ آیا تھا اس میں یہ بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ آدمی ان انسان مرد ہو خاورت ہو وصل فرض ہو یا نہ ہو باہر صورت اس کا جھوٹا پاک ہے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے حتیٰ کہ کافر کا بھی جھوٹا پاک ہی ہے ناپاک نہیں ہے لیکن کافر کے جھوٹے سے احتیاط کی جائے اچھا یہ بات الگ ہے کہ پاک ہے لیکن اس نے جو پانی کو منہ سے لگایا تو وہ مستعمل ہوا یا نہیں ہوا یہ حکم دوسرا ہے مثلا جم ہے اس نے پانی کو منہ لگایا تو پانی مستعمل تو ہو جائے گا ناپاک نہیں ہوگا مستعمل اور ناپاک کا فرق پیچھے گزرا کہ مستعمل پانی وزور غسل کے قابل نہیں رہتا دوسرے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جب پاک پانی مستعمل کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ وزور غسل کے قابل نہیں ہوتا اور تو وضو غسل کے قابل رہتا پانی کو پاک بھی کہتے ہیں اور پاک کرنے والا بھی کہتے ہیں طاہر اور متاہر جنبی ہو خاہیز اور نفاس والی عورت ہو اس نے پانی میں منہ ڈالا تو پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے پاک ہی ہے لیکن مستعمل ہونے کی وجہ سے وضو و غسل کے قابل نہیں رہے گا اس کو وضو غسل کے قابل بنانے کا طریقہ پیچھے گزر چکا تو آدمی چاہے جمب ہو یا خیز و نفاس والی عورت اس کا جھوٹا پاک ہے کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے ابھی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ تھوک ہے ریٹھ ہے کھنکار تو تھوک بھی انسان کا پاک ہے جو ریٹھ ناک سے نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے اسی طرح کھنکارنے کی صورت میں جو چیز باہر آتی ہے منہ سے وہ بھی پاک ہے ناپاک نہ نہیں ہے مگر ان سے آدمی گن کرتا ہے اس سے بتر کافر کے جھوٹے کو سمجھنا چاہیے جتنی زیادہ نفرت کرے گا اتنا زیادہ ایمان میں تازگی اور ہلاوت پائے گا کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی زخم لگ پڑا زبان میں یا اندر منہ کے اور خون نکل رہا ہے اتنا زیادہ خون ہو گیا کہ منہ میں سرخی آ گئی تھوک میں سرخی آ گئی ایسی حالت میں اس شخص نے فوراً پانی پیا تو یہ پانی پینا جو اس نے کیا ہے تو منہ لگا کر ظاہر ہے پانی پیا جیسے ہی پانی کو اس نے منہ لگایا وہ پانی کیا ہو جائے گا پانی کس وجہ سے ناپاک ہوا اس کے منہ لگانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خون کی وجہ سے ناپاک کرا دیا تھا خون ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا تو یہ اب جو جھوٹا بنا ہے اس شخص کا یہ کیا کہلائے گا ناپاک کہلائے گا اور سرخی جاتی رہنے کے بعد سرخی چلی گئی اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے اب اس پر یہ چیز واجب ہے کہ یہ کلی کرے اور منہ پاک کرے اگر کلی نہ کی اور چند تھوک کا گزر موز نجاست پر ہوا کلی نہیں کرتا تو آپ خود دیکھ لیں کبھی ایسا تجربہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ تھوک جو ہوتا ہے منہ کے اندر آتا رہتا ہے تو یہ تھوک آتا رہا گویا کہ اس نجاست سے بھی گزرتا رہا وہ نجاست سے تھوک گزرتا رہا موزے نجاست یعنی نجاست کی جگہ سے گزرتا رہا گزرتا رہا یہاں تک کہ اتنا تھوک گزر چکا کہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو اب بھی وہ جگہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی لیکن اتنا تاخیر کرنا اور دیر کرنا اور اس حالت میں تھوک کو اپنے منہ کے اندر لے لینا نئے ناجائز ہے گناہ گار ہوگا یہ شخص اگر کلی نہ کی اور چند تھوک کا گزر موزے نجاسا پر ہوا خوات نگلنے میں یا تھوک میں اب اس نے خواہ تھوک کو نگلا اس صورت میں وہ ہوا یا تھوک کی گردش کے دوران وہ نجاسا سے گزر گیا یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ نجاست ختم ہو گئی تو تہارت ہو گئی پاکیزگی حاصل ہو گئی اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پانی اب پاک رہے گا کیونکہ اس کے نجاست ختم ہو چکی ہے اگرچہ ایسی میں تھوک کا نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ کا کام ہے یہ شخص گناہ گار ہوگا اس پر توبہ ضروری ہے تو جب بھی اس قسم کا زخم ہو جائے تو فوراً اس کے لیے کوئی تدارک کیا جائے کلی کی جائے یا اور اس طرح کی چیزیں جن سے چیز خون رک جاتا ہے تاکہ خون ناپاک جسم کے اندر نہ جانے پائے ہاں مجبوری بندہ رک ہی نہیں رہا تو جو مجبور ہے وہ معذور ہے مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کے جھوٹے کا حکم مرد کو غیر عورت اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہے کہ فلانی یا فلاں کا جھوٹا ہے بطور لذت کھانا پینا مکرو ہے مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراط نہیں کیونکہ مرد اور عورت کوئی بھی ہو اس کا جھوٹا تو کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ فلانی عورت کا ہے اور اس کو بھی معلوم ہے کہ فلاں مرد کا ہے بطور لذت اس کو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے اگرچہ کہ اس کا کھانا ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا لیکن اس کی اس نیت پر اس کی گریف ہو جائے گی کہ اس نے بطور لذت اس کو کھایا اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ یوں سمجھیے کہ سامنے کپڑا ہل رہا ہے اب اگر کوئی شخص اس کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہ کپڑا ہل رہا ہے لیکن پھر اس کے دل میں شیطانی بس بس ڈالی کہ یہ تو کوئی عورت بیٹھی ہوئی اس کا لباس اس نے پہنا وہ ہلا ہے اس کا دوپٹا ہل رہا ہے اب بطور لذت اس کی طرف دیکھ رہا ہے محض کپڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف کپڑا ہے لیکن چونکہ اس کی نیت بدل گئی اس نیت پر یہ گناہگار کہلائے گا اگرچہ عورت ہے ہی نہیں لیکن چونکہ اس کی نیت بدل گئی نیت میں فطور آ گیا تو نیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا گیا تو حرج نہیں اب معلوم تو ہے ہی نہیں لیکن لذت کے طور پر کھا رہا ہے تو چونکہ وہ نیت نہیں جو پہلے تھی تو اس لیے کوئی اس پر حرج بھی کوئی گرفت بھی نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے بعض صورتوں میں لذت کی نیت کرے گا تو بہتر ہو جائے گا وہ کیسے جیسے با شرح عالم یا دیندار پیر کا جھوٹا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں یہ سے ثواب ہے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے اپنے پیر صاحب کا یا کسی نیک آدمی کا تبرک کی طور پر اگر وہ کھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کوئی مذائقہ نہیں جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے چوپائے ہوں یا پرند ابو خواب اڑنے والے جانور ہوں یا چلنے والے جانور ہوں ان کا جھوٹا کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے جیسے گائے ہو گئی بھینس ہو گئی اگرچہ نر ہو اس میں نر ہونا مرد ہونا کوئی اس کی قید بھی نہیں ہے جیسے گائے بھینس بکری کبوتر تیتر وغیرہ گائے بیل بھینس بکری ہے تو چلنے والے جانور ہوئے کبوتر تیتر یہ اڑنے والے جانور تو چلنے والے جانوروں کو عمل چوپائے کہا جاتا ہے اور اڑنے والے جانوروں کو عموماً پرند کہا جاتا ہے ان جانوروں کا جھوٹا کیا ہوتا ہے پاک ہوتا آپ نے مثلا کبھی مدنی قافلے میں سفر کیا تو یہ آپ دیکھیں گے خاص کر گاؤں گوٹھوں میں اگر آپ قافلوں میں سفر کریں تو وہاں گائے بیل بھینس یہ مطلب چلتے رہتے ہیں بکریاں لوگ ان کو چراتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہانکتے رہتے ہیں تو بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے دریا آتے ہیں تالاب آتے ہیں ندی آتی ہیں، نالے آتے ہیں چشمے آتے ہیں تو یہ گائے بھینس بکری کیا کرتی ہے فورن اپنا منہ میں اس میں ڈال دیتے ہیں پانی پینا شروع کر دیتی ہے آپ بدنی قافلے میں آپ نے وزو کرنا ہے اب آپ کے دل میں خیال ہے آ رہی گائے نے منہ ڈال دیا پانی ناپاک ہو گیا تو پانی اس سے ناپاک نہیں ہوگا کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا تو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے ہاں اگر اس کے منہ میں کوئی نجازت لگی ہو تو الگ بات ہے لیکن چونکہ ہمیں اس کا یقینی طور پر معلوم ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے منہ میں نجاست ہے یا نہیں تو ہم اس پانی کو پاک ہی کہیں گے گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے سور کتا شیر شیرتا بھیڑیا گیدڑ ہاتھی اور دوسرے درندے درندے کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جانور ان کو اومن درندوں کے نام سے کہا جاتا ہے ان کا جھوٹا کیا ہے ناپاک ہے اب ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے شہروں میں شاید یہ مسئلہ درپیش نہیں آتا گاؤں گوٹھوں میں اس کا وقوع ہوتا رہتا ہے کتے نے برتن میں مو ڈالا تو اگر وہ برتن چینی یا دھات کا ہے چینی کا برتن ہے یا دھات کا برتن ہے یا مٹی کا روغنی اس پر روغن لگا ہوا ہے یا استعمالی چکنا یہ سب صورتوں میں کیا کریں گے تین بار دھونے سے وہ برتن کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اگر یہ چاروں برتن نہیں ہیں تو کیا حکم ہوگا ہر بار سکھا کر اس کو پاک کرنا ہوگا پہلی صورت میں تین مرتبہ دھولیا لیا برتن پاک ہو گیا دوسری صورت میں اگر وہ برتن ان چاروں قسموں میں سے کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کو ہر مرتبہ دھونے کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا تو کھانا بھی پڑے گا ہاں ایک صورت میں مزید رعایت ہے کہ چینی میں بال ہو بال سے مراق ہلکی سی لکھی چینی کے برتن کو اگر زمین پر ہلکی سی یوں سمجھ لیجیے کہ چوٹ لگ جائے یا اس پر کوئی فورس آ جائے طاقت کا استعمال ہو جائے تو اس پر ہلکی سی ایک ہلکا سا ایک لائن پڑ جاتی ہے اس لائن کو کہتے ہیں خط اسی خط کو کہتے ہیں اردو میں بال تو وہ خط اگر پڑ جائے کسی چوٹ کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے اور برتن میں دراڑ ہو دراڑ زیادہ جو درار ہوتی ہیں لمبے لمبے سوراخ قسم کے ہوتے ہیں. تو تین بار سکھا کر پاک ہوگا فقت دھونے سے پاک نہ ہوگا یہ تھے جھوٹوں کے بین ابھی مزید پرندوں کے جھوٹے کا حکام اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا ہو گیا باز ہو گیا بہری ہو گیا چیل ہو گئی اس طرح کے جو بھی جانور ہیں ان سب کا جھوٹا کیا ہے مکرو ہے یہی حکم کبے کا ہے چیل اور کبے کا ایک ہی حکم ہے اور اگر ان کو شکار کے لیے پاک کر کے سکھا لیا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جھوٹا پاک ہے ان جانوروں سے کیونکہ شکار کیا جاتا ہے تو ان کو شکار کے لیے شریعت متحرہ نے چند شرائط مقرر کی ہے مثلاً کتا ہے یا یہ باز ہے اگر اس کو سکھا لیا گیا اس کو تعلیم یافتہ بنا دیا گیا شکار کے لیے تو اگر یہ شکار کر لیتا ہے سکھایا ہوا ہے اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جھوٹا کیا کہلائے گا پاک کیا گا ورنہ کیا کہلائے گا مکرو کہلائے گا یعنی اگر اس کو سکھایا نہیں کہ کس طرح شکار کرنا یہ جانور ان میں صلاحیت ہے کہ ان کو اگر شکار کرنا سکھایا جائے تو سیکھ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے اگر ان کو نہ سکھایا جائے تو شکار اپنے طور پر کرتے ہیں یہ لیکن اس صورت میں کیا کہلائے گا وہ مکرو کہلائے گا اور اگر سکھا دیا ہے کسی نے اس کو تو اب پاک کہ گا گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی ہوئی چوہا ہوا سانپ ہو گئے چھپکلی ہو گئی ان سب کا جھوٹا کیا ہے مکرو ہے اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو اس کو چاہیے کہ فورک کھینچ لے جو چھوڑ دینا کہ چلو چاٹتی رہے ایسا کرنا کیا ہے مکرو ہے اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے بھے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر خلاف اولا ہوا ہوا کہ مکرو تنزیہی مکر تنزیہی کا برعکس کیا ہوتا ہے خلاف اولا مکرو تنزیہی گنا کی حد میں داخلی ہوتا جائز کے زمرے میں آتا ہے جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو غسل جائز ہے مگر جمب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے بجو نہ جائز کیوں اس لیے کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا تو جم کو چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے نا منہ میں کلی کر لے پھر پانی پیے گا تو وہ پانی جھوٹا نہیں کہلائے گا یہ تھا جھوٹے کے بیان یعنی کن کا جھوٹا پاک ہے کن کا جھوٹا ناجائز ہے کن کا جھوٹا مکرو ہے اب پسینے کا کیا حکم ہے اس کا بھی سن لیجیے جس کا جھوٹا ناپاک اس کا پسینہ اور لعاب آب بھی ناپاک اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک اور جس کا جھوٹا مکرو اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکرو ہے ٹھیک ہے گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو گدا ہوا خچر ہوا اس کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کیا مانا جائے گا پاک مانا جائے گا چاہے کتنا ہی زیادہ وہ پسینہ لگا ہوا ہو یہ پانی کا بیان ختم ہو اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے جھوٹے ہونے کا بیان یعنی کس کی وجہ سے پانی جھوٹا ہوگا اور اس جھوٹے کا کیا حکم ہے پسینہ گر جائے تو کیا حکم ہے اور اسی طرح اگر کسی جانور کا انسان کا تھوک گر جائے تو کیا حکم ہے یہ سب تفصیل سے آج بیان کر دیا گیا جگالی جس کو کہتے ہیں ہاں تو وہ تھوک کے حکم میں آئے گی جائے تھوک ہی ہوتا ہے وہ صاحب یہ گائے اگر پانی میں ڈال دے منہ اگر اس گائے نے پاؤں بھی ڈال دیا اس جوہر میں یا اس گڑھے میں اس کے لیے پانی پیتے ہوئے چلتے ہوئے جیسے آپ نے فرمایا جی جی اگر وہ اپنا پاؤں بھی ڈال دیتی ہے اسی طرح آپ نے فرمایا پیر تو بے دین بھی ہوتے ہیں پیر پیر بے دین ہوتے ہیں ہوتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی میں آ رہی ہے کہ پیر کے لیے کیا شرائط ہے یہ انشاءاللہ اسی میں آ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر بہت تفصیل بیان کیا جائے گا دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے اگر پاؤں ڈال دے تو گائے کے پاؤں پر اگر نجاست نہیں ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا پاک ہی رہے گا نجاست ہے تو پانی ناپاک کہلائے گا مستعمل نہیں کہلائے گا اصول وہی وہ رہے گا کہ جب تک گائے کے پاؤں میں نجاست کا لگا ہوا ہونا یقینی طور پر نہ معلوم ہو اس وقت تک پانی کو پاک ہی کہیں گے جناب یہ گدے اور کچھ کا یہ جو جھوٹا اگر یہ منہ ڈال دے پانی مکرو ہے جس میں اختلاف ہے آپ نے بتایا کہ یہ کسی کے کپڑے کو مطلب لذت سے دیکھنا مطلب اگر عورت کے تو یہ بتایا کہ خیال برے خیال اور نیت میں کیا فرق ہے مطلب ایک برا خیال پیدا ہوتا ہے پر ایک نیت نیت بتاتے ہیں بری نیت سے دیکھیں اس کا جرا فرق اگر ہو جائے برا خیال اور بری نیت ہمارے ہاں ایک ہی باندھوں میں استعمال ہوتا ہے ویسے تو تو بہرحال برے خیال سے دیکھیں یا بری نیت سے دیکھیں دونوں ایک ہی بات ہے اگر وہ اس نیت سے دیکھ رہا ہے کسی عورت کا لباس ہے شہوت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اگر کیا کہ وہ لباس عورت کا نہیں ہے ویسے کپڑا سوکھ رہا ہے تو اپنے اس برے خیال کی بنا پر یا اس بری نیت کی بنا پر وہ قابلِ غریب کا گناہ گار ہوگا یہ جتنی جگہ یہاں مکرو لکھا ہوا ہے اس میں بعض جگہ مکرو تحریم عراد ہے جیسے کہ یہ عورت کے مسئلے میں آیا لذت کے طور پر اس کا جھوٹا کھایا تو مکرو تحریمی کا ارتکاب کا گناہ گار ہوگا اور جہاں یہ لکھا ہے کہ خلاف اولا کا جہاں تسکر آ رہا ہے جہاں مکرو کے ساتھ لفظ چاہیے لکھا ہوا ہے تو وہاں مکرو سے مراد ہے تو وہ تحریمی اور اپنی نیت پر اس کا گریف ہے نا اس کو کھانا نہ پا کے حرام تھوڑی ہو جائے گا اس کی نیت پر گریف ہے کوئی نیت کا نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس کا فرض تو ادا ہو رہا ہے نا یہ الگ بات ہے کہ گناگار ہو رہا ہے نماز کے اندر منہ میں خون آ جائے تو نماز گئی ٹوٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ٹوٹ گئی مائے مستعمل کا پینا مکروہ ہے ہے جن جانوروں کا جھوٹھا ناپاک ہے اگر وہ جانور جسم سے چھو جائے تو کیا حکم ہوگا بھائی ارشاد فرمائیے نجاست نہ لگی ہو تو ہمارا جسم اور کپڑے پاک ہیں اگر اس پر کے جسم پر نجاست لگی ہوگی تو پھر ہمارا جسم یا کپڑے ناپاک کے گے یہ دیگر جانوروں کا حکم ہوگا جبکہ سور